نمبر چودہ یہودی گستاخ عن عائشت رضی اللہ عنہ انََََََََََہدَ عطب النبی صلی اللّہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیکہ قال و فقالت عائشۃ السلام علیکم ولعنکم اللّہ وب علیکم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلاً يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش قالت أولم تسمع ما قالوا قال أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فَيُسْتَجَابُ بولی فِيهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ ہم <فِيّا> حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا السلام علیکم حضرت صلی اللّہ علیہ و نے جواب میں فرمایا وَلیکم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا اور انہوں نے یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا السلام علیکم والانا کم اللہ غلیکم تم پر موت پڑے اور اللہ تم پر لانت کرے اور تم پر اپنا غضب نازل فرمائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھہرو عائشہ نرم خوئی اختیار کرو سختی اور شدت سے پرہیز کرو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں کہ یہودی کیا کہہ رہے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے وہ جواب نہیں سنا جو میں نے دیا میں نے ان کی بات انہیں پر لوٹا دی میری بات ان کے بارے میں قبول کی جائے گی اور ان کی کہی ہوئی بات میرے حق میں قبول نہ ہوگی